کیوں نہ وہ سجدہ کرتے اللہ کو جو نکالتا ہے اسمانوہ ہے اورزمیں کی چھپی چیزیں اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو